سمان کے بند پچھلے دو ہفتے سے جو ایک مضبوط گفتگو آپ سے چل رہی تھی اس کا تیسرا ہفتہ آج ہے آپ سے کہ ایک دائرہ اسلام کا ہے اور جتنے بھی صرف مسلمانوں کے اپنے ہیں وہ اس دائرے کے اندر ہیں جہمیا ہمیشہ اس عقیدے کی تبلیغ کرتے رہے کہ اس کائنات میں اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے بڑے شد و مت سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی کر رہا ہے اور انسانی اختیارات کو انہوں نے بالکل معطل کر دیا اور نتیجہ اس یہ نکلا کہ جو آدمی گنا کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے اور جامعہ اس حد تک بڑھے کہ انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ عمارت شاہ اون اللہ انگ شاہ اور لوگوں تم جو کچھ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا تو انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہیں یا گناہ سے بچنا چاہیں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کرتا اللہ وہ اس حدیث کا سہارا لیتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے نصیب میں بنا دکھا گیا ہے اور جتنا لکھا گیا ہے لا محالا وہ اس انسان کے ساتھ ایسے ہوگا تو جامعہ نے کہا کہ بچ کے دکھاؤ جو اللہ نے لکھا ہے اتنا کام تو تم کرو گے اور ان ساری چیزوں کے باوجود نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ جامعہ کافر ہو گئے موت اور شیعہ صاف اللہ کی رویت سے انکار کرتے رہے اب بھی کرتے ہیں ان کے علما کسی نے نہیں کہا کہ قرآن سے ثابت ہے لہذا تم کافر ہو گئے اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہے ہاں جس شخص نے خود نکلنا تھا وہ خود نکلا ایک آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں وزیر بلّہ وہ فرد ہو یا جماعت ہو وہ خود ہی نکلا ہے اپنے کفر کا اقرار کر کے اس لیے یہ جو بات ہے کہ کون کافر اور کون مسلمان یہ ہمارا منصب نہیں ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم عام عوام کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان کہیں بس یہ پوچھنا ہے جس کسی نے مفتی ذرا سے جا کے پوچھے ان کا منصب ہے وہ فتوا دے جو بھی دے اللہ وہ جواب دے ہے ہم کیوں اس بیت میں عوام کو الجھانتے اور دوسرا دائرہ اہل سنت کا ہے ان دونوں دائروں میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت پر جواب کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بغیر کسی سزا کے جنت میں چلا جائے گا عقیدے کے بعد میں انسانی حقوق کے میں جو کچھ کرتا رہا ہے وہ سزا گے گا اگر انسانی حقوق میں سے زیادتی نہیں کی تو معافی ہو گئی اور وہ کہتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے وہ اہم سندر الجماعت ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں وہ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن پھر آخر وہ جنت میں چلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ تہتر فرقے بنیں گے اور ایک فرقہ جنتی اور باقی جہنمی ہیں تو وہ بہتر باقی فرقے بھی اسلام کی بریکٹ کے اندر اندر ہیں وہ بہتر فرقے کافر نہیں ہیں وہ اپنے عقیدے کی سزا پائیں گے اور اللہ چاہے تو معاف کر دے بلا کرو بھی جنت میں چلے جائیں یہ وہ حدیث کی تشریح جو تیرہ سو سال تک تو مسلمان کرتے رہے اور جب چودہ صدی آئی اور پندرہویں صدی تو انہوں نے ان بہتر فرقوں کو بھی کافیوں میں شامل کر دیا کہ کافر ہیں سارے اور جنت صرف ٹھیکیداری ہماری ہے ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی حالانکہ اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ ماتھا محض دینا حقاع نبا کا اور ہم کسی کو آزاد نہیں دیتے جب تک کہ رسالت کا پیغام اس تک پہنچ نہ جائے اور اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اعلیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء عالم السلام کی طرف وہی کی تاکہ وہ اپنی قوموں کو جا کر ہمارا پیغام دیں اور جب پیغام پہنچ جائے تو صرف پھر ہمارے حکم کا انکار کرتے ہیں علیہ القول تو اللہ کا حجت اللہ کی طرف دلیل پوری ہو گئی اور اللہ نے عذاب دیا معی دی ہم لوگ ہم ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ کافر اگر ککر پہ مر جائے اور اسلام کا پیغام اس کی اپنی زبان میں اس تک نہیں پہنچا تو اللہ کے جہنم میں عقیدے کی وجہ سے نہیں کہیں گے ہم پھر دوڑاتے آپ اس عقیدے کو یاد رکھیں اور جا کر پوچھیں علماء سے کہ آپ معدوریدی ہیں اول تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ہیں یا نہیں ہے اور اگر پتہ چل بھی دیجیے آپ اس عقیدے پہ انہیں یہ حضرت لکھ کے دیں آپ کا کیا عقیدہ ہے ہم معدوریدیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کافر تک خدا کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ آدمی عقیدے کی وجہ سے جہنم میں نہیں گیا یہ ایسی چیز ہے جس پہ پرانے زمانے کے معتریدی حضرات کہتے تھے نہیں اور اور اب ہمارے زمانے میں صورت حال ایسی ہے پھر سے اور ان کے ماننے والے جتنے مادری تی ہیں وہ سب اسی عقیدے کو کہتے ہیں جرمنی میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جاپان میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے بارہ سال کے وہ بالغ ہو گئے تیرہویں سال میں مت ایکسیڈنٹ ہزاروں کے ایسے ہوتے ہوں گے کس بنیاد پر جرمنی میں جرمن زبان میں جاپان کی زبان میں نبوت کا پیغام پہنچا ہی نہیں اور اس سے پہلے پہلے وہ مر گیا کس عقیدے اور کس عقل کی روح سے آپ کہتے ہیں کہ باخیرہ جہنم میں چلا جائے اللہ کہتا ہے واقعہ محسوس ہم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے جب تک کے رسالت کا پیغام اس پر پہنچ نہ جائے کافرو کھڑے ہوں اور کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے تیرہ تیرہ چودہ پندرہ سال کے لڑکے ہم تک تو کوئی پیغام پہنچا نہیں تھا اسلام کا ہم نے سنا تھا اسلام ہے لیکن ہماری زبان میں کسی نے سمجھایا نہیں اس شرع اور قانون کے مطابق آپ رہیں گے کہ تم بہت جہنم ہو اسی لیے فب الکارن نے لکھا رہا ہے عبداللہ پاس اللہ نے رضی اللہ عنہ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک ہزار کافروں کے قتل کی اطلاع مجھے دو ایک ہزار پتا چلے کہ واشنگٹن میں لندن میں کئی آسٹریلیا ایک ہزار کافر اڑ گئے آج کے سے جشن ہو ہمارے شہروں میں اور لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکلیں گے ایک, ایک ہزار افغانستان میں فوجی اڑا دیکھو کیا اس کا کتنا جشن ہو اور جب ان کے ان کے نبی سلبا ان جشن منانے والوں کو کیا فرماتے ہیں فرمایا ایک ہزار کافروں کے جہنم یعنی ایک کے ساتھ کافروں کے مردیں تم تم تم اطلاع مجھے دو فرمایا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس سے ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کر یہ مزاج ہے شریعت کا شریعت کہتی ہے تحمل سے بات کرو آرام سے بات کرو ان کی زبان میں ان تک پیغام پہنچاؤ اور ٹھنڈے طریقے میں جب اپنے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا علم بڑھتا چلا جائے گا اور اپنے علم میں عمل میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی لامحالہ ان لوگوں پر اثرات پڑیں گے اور یہ طریقہ ہے جو اسلام نے دیا شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو ادھر علاقی ربی کا حکم حکمت کے ساتھ تین کی دعوت دو اب حکمت تو تب آئے جب پڑھ پورا سسٹم ہمارے بر تغیر کا بنیادی طور پر جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہوئی اور کہ ستی ہے کہ انیسویں صدی پوری ایسی گزری ہے اتنا اتھل پتھل تھا اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ تھا کہ سدی میں جو شخصیات ملی ہیں ان کی سوانح کب نہیں ملتی آپ چلے جائیں کبھی ڈھونڈنے شاہب القادر صاحب محدودی رحمت اللہ نے پاک کا ترجمہ کیا ہے ہم بیس پچیس برس سے حضرت کے آلات تلاش کریں ڈیڑھ دفعہ نہیں ملتا کوئی آدمی صحیح لکھ سکے کہ کیا تھے نہیں ملتا کتابیں ضائع ہو گئی آگ لگ گئی لائبریریاں جلا دی گئیں اور بہت سے اسباب و عوامل ہوئے تجویزیں ختم ہو گئیں اس ساری صدی مغلیہ حکومت کے چلے جانے کے بعد پورے ہندوستان کا جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ٹرینڈ سیٹر کے دو اسکول تھے اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں علی گڑھ ایسی چیز تھی جس نے اتنے افراد پیدا کیے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو کے رہا سر سید احمد خان صاحب پہ بڑا غلبہ تھا انگریزوں کا اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد تک ہیں ان میں ترمیم کر دی جائے اور عقیدہ وہ رکھا جائے جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ انگریز مع کا انکار کرتے تھے سر سید مع کا انکار کرتے رہے انگریزوں نے البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا تو پھر سر سید گئے لندن اور خطبہ کے ہاں لیا جا کے تحریر کی ان کو حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ وہ جب کتاب کھینچ چکے لندن تو اپنے بیٹے کو لکھا کہ آبائی گھر بیچ کر پیسے مجھے دو اور میں اس کتاب کو چھپانا چاہتا ہوں کی اولاد میں سے ہوں کہ میں ملاقات ہو اور بابا پوچھیں کہ میری عزت کا کیا کیا تو میں کتاب توحفے میں پیش کروں کہ میں نے جواب دیا ایسا تعلق تھا صدر شریف خال علی گڑھ کی سد میرا ہندوستان کے سدر ڈاکٹر کے پڑے بیٹی علی گڑھ تو تھا آپ کے پاکستان میں لیاقت علی خان کہاں کے پڑے بیٹی علی گڑھ تو تھا یہ بوگرا کہاں کے پڑے ہوئے تھے علی گڑھ ہی تو تھا آپ کے محمد علی بوگرا یہ نازم الدین کہاں کے تھے یہ بھی علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے وہاں کے حتیٰ آپ کے صدر ممرکت جنرل ایوب خان انیس سو ستر تک جو رہے ہیں علی گڑھ کے ہی تو پڑے ہوئے تھے اور کہاں کے تھے یہ ساری سے جو ملک کی کریم تھی اور سیاسی طور پر جو عما سب کے سب علی کے پڑھے ہوئے تھے اور علی گڑھ کی جو بھی پالیسیز تھیں انہوں نے رائے کی ایوب خان کے زمانے کی صرف ایک نصاب آپ سے اد ہیں ان کے زمانے میں جو آئلی قوانین بنائے گئے اور آئلی قوانین اب تک ختم نہیں کیے جا سکے جنرل ضیال حق صاحب نے موتبی عثمانی وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو بلا کے کہا کہ حضرت آپ وفاقی شریعی عدالت اور سپریم کورٹ کی ایپلٹ بینچ کے ممبر رہے لیکن آپ آئلی قوانین کو نہیں چڑھیں گے ایوب خان صاحب نے آئلی قوانین کیوں بنوائے ان ایک پرویز بھی علی گڑھ کے پڑے گئے اور پرویش حزیز کو انکار کرتے تھے عیوب خان علی گڑھ کے پڑھے تھے علی گڑھ میں بنیادی طور پر حزیف پر اعتماد بہت سے لوگوں کو نہیں رہا حتیہ کہ جب رجم کی بہت آئی کہ کیا پتھر مارے جا سکتے ہیں کسی بدکار کو تو سچ دیکھا میں صرف جتنا دکھتا ہوں اتنا کہتا ہوں کہ رجم کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے حزیف سے ہے ایشور شاہ آگے حزیز میں اور علی گڑھ کا اثر ہمارے محترم یہ گاندھی صاحب ان پہ ہے امین آسن اسلائی صاحب, صاحب پہ علی گڑھ کا اثر تھا یہ سب علی گڑھ لاٹتی وہاں موجودی تھے ان کا سارا گھرانہ علی گڑھ کا پڑا ہوا تھا وہ تو شادی کہیں ہو گئی ایسے گھرانے میں جو مذہبی لوگ تھے اور وہ بھی شملہ میں اس زمانے میں انیس سو میں وہ خاندان کی لڑکیاں جاتی تھیں کہیں گرمیوں مری میں جیسے گزارتی ہیں شملہ میں گزارنے جاتی تھیں یہ تو وہاں کی شادی ہو گئی اور وہاں پہ بڑا سخت قومت لگی کہ مولوی ہمارے خاندان میں کام گزار آیا یہ سارے سیت سب علی بڑھ کا اثر تھا اور نتیجہ اصلاح کے پرویز حدیث کے انقاب میں آئے اور پھر ایوب خان یوفان خان نے وہ قوانین بنا دی یہ سارا علی گڑھ کئی کو ہے تو ہے اور دوسری طرف مذہب دین تھا اور جتنی گہری شاپ پھر قوالیت کی بات نہیں ہے ہمیں علی گڑھ کا ذکر کیا نہیں ہے کہ ہم کوئی علی گڑھ کی باتوں سے متفق ہے مذہب کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جتنی گہری شاپ پورے بن رہے تغیر پہ براہ راست اور پھر آپ کا پوری دنیا پہ پڑھی ہے ادوگن کی اس کے بارے لوگ دنیا میں نکلے اور جو فکر کی اس کو انہوں نے ہان کیا وہاں صاحب رحمت اللہ نے کہاں کے تھے دادلومی کے تو تھے بنیادی طور پہ فکر سے متاثر تھے ان کے بعد وہاں یوسف قاندلوی صاحب آئے اور وہاں یوسف قاندلوی صاحب جاتے تھے جو بننے اور جو سب کے شہب الزی سر ست حسین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ تھے پہروز بخاری کے لیے پڑھتے رہتے تھے چپ کر کے ان کی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کسی نے کہا نہ آپ بولتے ہیں نہ حضرت بولتے ہیں انہوں نے کہا تمہیں ختر نہیں ہے کہ اس طرح رکھا ہوتا ہے جس طرح دوسروں سے بولنے سے نہیں ہوتا پاکستان کے چوکی کے مخالفین یہ ملک نہ بنے وہ بھی نہیں تھے اور اس کے وہ لوگ جنہوں نے پورا زور لگا دیا کہ پاکستان بننا چاہیے وہ بھی نہیں کہ مسلم لیگ کے ما سارے کے سارے تقریباً وہ دوبند کے اس ہلکۂ فکر سے مقصدۂ فکر سے متاثر تھے اور اس کا اثر یہ ہے کہ مفتی محمد شفیفہ معاشیر احمد عثمانی معذفر احمد عثمانی یہ پورا گروہ دار دا دیوبند کے پڑے ہوئے لوگ اور دارالعلوم کے مفتی اور اس کا نتیجہ اب تک یہ ہے کہ جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو دار العلوم کراچی میں چھٹّی ہوتی ہے اس بچوں کو کہتے ہیں باقاعدہ کہ جاؤ اور جا کر مسلم لیگ کو ووٹ دو نواز شریف صاحب کو ووٹ دو یہ مدعا ہے یہ سب ان دو ان دو ان دو دھاروں کا ذکر ہے اب جہاں بھی جائیں گے دنیا میں کے اثرات آپ کو ملیں گے علی گڑھ کے بھی اور دہلوبند کے بھی براہ راست دن واسطہ ہمارے سارے فاستہ وہیں کے پڑے ہوئے اللہ تعالی کی توفیق سے جو دو چار لفظ پڑنے کی شہادت نصیب ہوئی انہی لوگوں کا فائد اور کرم لیکن مشکل مسئلہ یہ آ گیا کہ جب ہمارا ملک بنا تو ایک ادارہ دو ادارے وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو اپنے کام میں مدن ہیں ملٹری اکیڈمی کا پول بنی بالکل اپنے کام پہ جاری ہیں اور دوسرا ایسٹنٹ کالج بنا ایسٹن کالج انگریزوں نے جب بنایا تھا تو امیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار وغیرہ اس کی بڑی یہ خان کا تھی ادارہ شکو آتا تھا شاہ جہان بادشاہ کا تعلق اس خان کا راج اور بہت بڑا حصہ اس کا تھا مال روڈ ان لوگوں کی تھی اس خان کا یہ ساری خانقاہ زمینیں جب کر کے انہوں نے گورنر سے بنایا اور اس نے کہا یہاں پر وہ بچے آ کر پڑھیں گے چتن پالج میں جو بچے بد شریر پر حکمرانی کریں نہرو کے خاندان کے بچے آئے پڑھنے چن پالج سے اور چھوٹ سے ہندوستان کو آپ اپنا پاکستان دیکھ لیں آپ کے یہاں ٹاپ کلاس کے جو لوگ ہیں سب ایسی کے پڑھے ہوئے وقت نہیں ہے کہ آپ سے مثالیں عرض کریں ایسی سن میں کون پڑھا ہے یہاں تک کہ آپ کے عمران خان ایسی کے پڑھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ آپ کے جیسو رضا گیلانی ایسی سن کے پڑھے ہوئے ہیں ان کے بیٹے ایسی سن کے پڑھے ہوئے ہیں بے نظیر پٹو گر جاتی ان کے بھائی یہاں پڑھتے رہے ہیں پٹو بھرو کیوں ان سے اتنا تعلق تھا یہ لیے کہ وہ جانتے تھے کہ پورے ملک میں ٹاپ کے بچے جو کل کو صدر وزیر آپ کا موجودہ وزیر داخلہ جو نصاب تھا آپ وہی سے پڑھے تھے کہ ساری ٹاپ کلاس وہاں کی پڑھی ہوئی ہے اور اس لیے اب تک ایجیسن کالج اپنا کام کر رہا ہے چپے خاموشی سے ہمارے بچوں نے شاید ایجیسن کا نام بھی کم سنا ہوگا لیکن وہ برابر آپ کے حکمران وہاں سے نکل رہے ہیں آرام سے وہ آ رہے ہیں جو کالجز میں پڑھائی وہ آ رہی ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پاکستان بننے کی جو تحریک تھی کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ کو کیوں موقع ملے تھا اب آپ کیوں پڑھیں جا کے جا کر وہاں پر جو ریکارڈ رکھا ہوا ہے چار سو سال کا اب تو برٹش لائبریری ہوگی جو پرانی آپ اس لائبریری ہے اسے کھول کے کوئی پڑھے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے نے انگریز سوچ دیا تھا کہ پاکستان بنا دینا اٹھارہ سو نبے میں انہوں نے کہا تیس یا چالیس بی سی انگریز ہوں گے اور ایک ہندوستانی ہوگا اور انیس سو تیس کے آتے آتے انہوں نے کہا اب اس پرسنٹیج کو اتنا تبدیل کر دیا جائے کہ کے آتے آتے یا ستر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر اور اسٹینٹ کمشنر یہ سارے کے سارے ہندوستانی ہوں گے ہم اپنے دیشوں کم کریں انیس سو چالیس میں انہوں نے کہا انگریزوں کو دس فیصد رہنے دو ان کو بڑھاؤ جو سی ایس ایف کے آفیسر ان کو بڑھاؤ اور ہوتے ہوتے جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تو انہوں نے کہا اللہ،, اللہ کا احسان ہے اب ہم اتنے افراد اپنے ہندوستان اور داخل کر چکے ہیں آلہ عہدوں پہ کہ ہم ملک دیں گے تو بھی پالیسیز ہماری چلیں جا کر انہوں نے اس ملک پہ اس پہ گرست کی ہے اب تک ہم اس نظام سے نہیں نکل سکے یہ ہم وہاں جا کر پڑھے تو آپ کو پتا چلے کہ ملک بنتے کہتے ہیں اور قومیں پچاس چار سو سو سال بعد کی سوچتی ہیں کہ اس قوم کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے یہ تعلیمی اداروں کا کردار ہے علی گڑھ کا دیوبند کا ملٹری اکیڈمی کا پول کا اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائیں خیر دے انی صاحب بنا گئے ایک ادارہ اللہ تعالیٰ اس سے ورکت دے اور خدا ان کی محنت کو بھی قبول کرے وہ ادارہ بنا کے گئے اب پھر خوش ہوتا ہے دیکھ کے انہوں نے کہا سائنٹسٹ اس ملک میں بناؤ اور اس کے لیے وہ خاموشی سے ایک ادارہ بنا گئے ہیں. وہاں جو بچے پڑھیں گے دیکھیے پچاس سال بعد کیا ہوتا ہے نہ دیانی صاحب رہے نہ ہم رہے رہے اللہ کا نام لیکن اگر ادارہ چلتا رہا تو پچاس سال بعد پتا چلے گا کہ اس شخص سے کیا کام کیا ہے اس لیے یہ تیسری بات تھی جو آپ فیس کرنا تھی اور چوتھی بات ابھی یہ رہ گئی ان شاء اللہ آئندہ جمع پرست